اور اس جماعت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی تنظیم ہو یا اس کا کوئی خاص ذابطہ کار ہو بلکہ جماعت سے مراد یہ کہ پوری امت مسلمہ کے مختلف افراد اپنی اپنی جگہ پر وہ دعوت کا کام دعوت عام کا کام کریں کوئی اگر آدمی کسی جگہ واز کہہ رہا ہے تو وہ بھی اسی دعوت میں داخل ہے کوئی آدمی کوئی تحریر لکھ رہا ہے جس سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے کوئی آدمی قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے یا قرآن کریم اور احادیث کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے یہ عمومی خطاب کے ذریعے دعوت یہ تمام امت کا کام نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جو علم اور اہلیت رکھتے ہوں اور دوسری قسم کی دعوت یا دوسری قسم کا امر بالماروف انہیں بن کر وہ ہے جو ایک فرد دوسرے فرد کو دیتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی فرد کو اچھائی کی تلقین کرے اور برائی کی سے روکنے کی کوشش کرے اس کے بارے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے من راہ منکم من کو جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے فل یغل یع تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے کہ وہ, نی... وہ برائی ختم ہو اور اس کی جگہ جائز کام کیا جائے تو علم لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ سے اس برائی کو روکنے پر قادر نہیں ہے اس کی سطات نہیں رکھتا تو پھر وہ فبیلسانی وہ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے وہ علم ہے اور اگر کسی جگہ اس کو زبان سے اس برائی کو روکنے کی بھی طاقت نہیں ہوئے تو کم از کم پھبی قلبی تو وہ اپنے قلب ہی کے ذریعے یعنی اس دل کے ذریعے اس کو اس سے نفرت کر کے اس برائی کو برا سمجھ کر اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے وہ ظالق اداف المان اور پرمایا کے ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے کہ آدمی نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو نہ زبان سے روکنا پر قادر ہے ایسی صورت میں کم از کم اتنا ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھتا رہے ان میں تین درجات رسول کریم صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں پہلا برائی کو ہاتھ سے روکنا اس کی تفصیل دوسری احادیث اور دوسری نصوص کے روشنی میں یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے روکنا اس شخص کا کام ہے جس کا کہیں پر اقتدار ہو مثلاً کوئی حاکم ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اگر اپنے دائرۂ اقتدار میں وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے قوت سے روک ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس ادارے میں اس کو اقتدار حاصل ہے اس ادارے کے اندر اگر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا سربراہ ہے اور اپنے خاندان کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے یہ ہاتھ سے روکنا اسی شخص کے لیے فرض ہے کہ جو اقتدار رکھتا ہو ہاں وہ اقتدار عام نوعیت کا ہو یا کسی خاص حلقے میں ہو لیکن عام آدمیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے کیونکہ اگر آدمی ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو اسے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے لیکن دوسرا درجہ یعنی فعل مست فبیلسانی کہ اگر ہاتھ سے روکے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے روکے یعنی زبان سے اس شخص کو جو کسی برائی کا ارتقاب کر رہا ہے زبان سے اس کو کہے کہ یہ برا کام ہے تمہارے لیے یہ کام جائز نہیں ہے اور اس کے نتائج خطرناک ہے یہ بات اس زبان سے کہے یہ زبان سے کہنا اگر یہ امید ہو کہ جس شخص کو میں زبان سے کسی برائی سے روکوں گا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس سے رک جائے گا تو ایسی صورت میں زبان سے کہنا فرض ہے اگر کوئی شخص ایسے موقع پر نہیں کہے گا تو وہ ایسے ہی گناہ ہوگا جسے کوئی شخص نماز چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ میں کہوں گا تو صحیح لیکن یہ مانے گا نہیں تو اس صورت میں اس کو زبان سے کہنا فرض نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مستحب ہے بہتر ہے اپنے طور پر اس کو سمجھا دے اس کو پیمائش کر دے اسی طرح اگر زبان سے کہنے کے نتیجے میں اندیشہ ہو کہ میری جان کو یا میرے مال کو یا میری آبرو کو کوئی بڑا نقصان پہنچے گا تو اس صورت میں بھی یہ فریضہ فرض نہیں رہتا لیکن اگر کوئی شخص برداشت کر سکے اس تکلیف کو جو اس کو پہنچنے والی ہے تو اس کے اوپر اس کو ازر ملے گا انشاءاللہ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے یعنی استطاعت نہ ہونے کے معنی یہ کہ میں کہہ تو دوں گا حقبات واضح کر دوں گا لیکن اس کے نتیجے میں مجھے ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑے گی تو اس صورت میں حدیث میں فرمایا فبی کل یعنی کم از کم یہ کرے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھتا رہے اور دل میں برا سمجھنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس برائی کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما دیجئے اور بعض علماء اکرام نے ایک نقطہ یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ من کم منکم کرن فلی ہو کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو تبدیل کریں اپنے ہاتھ سے تو تبدیل کرنے کا استعمال فرمایا تو ہاتھ سے تو تبدیل کرنا سمجھ میں آتا ہے اسی طریقے سے زبان سے تبدیل کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زبان سے کسی کو کہہ دیا تو اس نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی لیکن دل سے تبدیلی پیدا کرنے کا کیا مطلب تو بات ولمائی اکرام نے اس کی تفصیل فرمائی کہ جب آدمی کسی عمل کو برا سمجھے گا اور اس برائی کی طرف سے اس کے دل میں کڑہن پیدا ہوگی اور وہ کڑہن مسلسل اس کو بے چین رکھے گی تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس کی یہ بے چینی کسی وقت میں لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور اس وقت میں اس کو قوت حاصل ہو اور زبان سے وہ اس کو روک دے اور بالآخر تبدیلی آ جائے تو کڑہن پیدا کرنا برائی کے اوپر یہ بھی ایک فریضہ ہے انسان کے دل میں اسی لیے حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی تھیں تو حضرت جبریل علیہ السلط والس کو اللہ تعالی نے اس معاشرے پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجا تو جب وہ اس بات پر معمور کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ اس معاشرے کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس نے پڑک جھپکنے کی حد تک بھی اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی تو اس لیے پورے اگر معاشرے کو یا پوری بستی کو عذاب نازل ہوگا تو اس پر بھی عذاب ہوگا حالانکہ وہ نافرمان نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم جا کر عذاب نازل کرو اس پر بھی اور تمام لوگوں پر بھی اس لیے کہ وہ اگرچہ خود تو نیک تھا لیکن کبھی اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی کسی برائی کو دیکھ کر اور کبھی اس کے اندر تغیر پیدا نہیں ہوا اس نفرت پیدا نہیں ہوئی تو اس لیے اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا تو معلوم ہوا کہ اگر فرد کریں کہ کسی موقع پر ہاتھ سے یا زبان سے برائی کو روکنے کا برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تب بھی دل میں ایک کڑھن اور دل میں ایک اس کی نفرت اس درجہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی وقت اپنا رنگ لے آئے اور لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا کرتے اس لیے اس قسم کا امر بالمعروف اور نہر بن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بہت سے معاشروں میں برائیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور لوگ نہ صرف یہ کہ ان کو روکتے نہیں بلکہ اس کے اوپر ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تو اللہ بچائے یہ اس حدیث کے و عید میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبارک مطالعہ نے یہاں اس امت کو بہترین امت اس لیے بیان فرمایا کہ اس کو تمام انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ سبارک وطالعہ نے بھیجا ہے اور فائدہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی تلقین کرتی ہے پھر آگے اللہ سبارک وطار نے فرمایا بولے آمن اہل الکتابی لکان خی الم کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا یعنی ایک طرف امت محمدیہ کو خیر امت یعنی ساری امتوں میں بہترین امت قرار دیا گیا جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیح باوری سے پہلے دنیا کی امامت کا منصب بنو اسرائیل کو حاصل رہا اور بنو اسرائیل ہی کے اندر پیغم رہے لیکن اب یہ منصب تبدیل کر کے امت محمدی علیہ صاحب السلام کو عطا کیا جا رہا ہے اور اس کو خیر امت قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ اس خیر امت میں داخل ہو جاتے اور ان کا جو سابقہ اعزاز ہے کہ یہ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے وہ اعزاز ان کا باقی رہتا لیکن فرمایا کہ منہ المؤمنون اس میں بے شک کچھ لوگ مسلمان ہیں مومن ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اکثر ہوں ملفا لیکن ان میں سے اکثر نہ فرما